نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل الله الرحمن الرحيم إهلنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ علی عظیم وصدق وسلم پر درد السلام پڑھیے محمد و آل سیدنا و محمد و بارک وسلم صلات و سلاما علیك یا سیدی یا وصول اللہ الحمدللہ آج کی ہماری یہ نشست ایک علمی اور فکری نشست ہے اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کا شوق پیدا کیا خود قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی سور آیت نمبر نو اور تیس میں پارے کا پندرہواں رکوم اشاد فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے ہل یس طبی لدین ودین لا لمون جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ جو شخص علم کی گہرائی سے دور ہوتا ہے تو وہ پھر عجیب و غریب سوچ اور فکر کا حامل ہوتا ہے اور وہ کسی بھی معاملے میں ایک اپنی رائے بنا لیتا ہے اور کئی مرتبہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو انسان جب پہلی دفعہ سنتا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ ایک اپنا تاثر قائم کر لیتا ہے غصہ کسی کے متعلق اگر انسان سنے کہ وہ غصے میں آ گیا اس کا چہرہ لال ہو گیا یا غصے میں اس نے کوئی عمل کیا تو انسان یہ تصور قائم کرتا ہے کہ غصہ تو بری چیز ہے غصہ تو حرام ہے تو یہ شخص ایک جذباتی شخص ہے اور ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا و القامین اور غصہ پینے والے متقی لوگ ہیں ان کی نظر میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر تو ان آیات اور احادیث طیبہ کو سن کر وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ غصہ بری چیز ہے وہ حرام ہے غصہ کرنے والا شخص برا ہے حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم غور کریں تو غصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ مواقع پر غصہ اچھا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر غصہ برا ہوتا ہے اس کی تقسیم علماء نے اس طرح فرمائی قرآن و حدیث کی جاننے والوں نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جو غصہ اپنے نفس کے لیے ہو اور اس غصے میں انسان شرعی نافرمانی کر جائے تو ایسا غصے کا اظہار برا ہے لیکن اگر غصہ اللہ کی خاطر ہو غصہ دین کے لیے ہو اور شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اللہ کی محبت میں اس کے رسول کی محبت میں غصے کا اظہار کرے تو ایسا غصہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے لیکن پاک میں آتا ہے اور اس بات کو اللہم قرطبی علی رحمہ نے تفسیر قرطبی میں بھی لکھا انہ ابا قحافتہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو کفر کی حالت میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت غستاخی اور بیعدبی کی اور یہ بیعدبی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی فص ابو بکرین ابن فص ملا وجہ ہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں جلال میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی محبت میں غذب آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے تماچا اپنے باپ کو مارا اور اس تماچے کی وجہ سے ابافا اپنے چہرے کے بل دور جا کر گرے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرض لہو اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا فقوال اب افعالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کیا آپ نے ایسا کیا لا تعود آئندہ ایسا نہ کرنا حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالی عنہ نے جنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب آئندہ ایسا نہ کرنا تو بجائے اس کے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ سے غلطی ہو گئی ہے اب آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا فقال بس آپ نے کہا ول باسا بالحق الحق لو کا نئی منی قریبا ل قتل ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا انہیں یعنی اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے تو تھپڑ مارا اس لیے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی اگر اس وقت میرے قریب تلوار ہوتی ل قتل تو تو میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا قرآن مجیب فقان حمید نے اس پر کوئی ایسی آیت کا نزول نہ فرمایا کہ اے ابو بکر ایسی باتیں کر رکھے ہو کہ والدین کے سامنے تو اف کرنا منع ہے اور تم قتل کی باتیں کر رکھے ہو ایسی کوئی آیت نازل نہ ہوئی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا چونکہ ان کا غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا رسول اللہ کی محبت میں تھا بلکہ دیکھا جائے تو قرآن مجید فقان حمید کی سور مجادلہ آیت نمبر بائیس کا اس موقع پر نزول ہوا جو میں پارے کی تیسرے رکو میں ہے اور اس آیت کریمہ میں حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی تعریف کی گئی اشارت فرمایا لا تجد منحاد اللہ, جو لوگ اللہ و آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کریں و لو کانو اہم او ابنا او اخوان او آشی اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کرنے والے ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں یا ان کا کوئی بھی رشتہ دار ہو یہ کوئی مروت نہ کریں گے ایسے لوگوں سے کوئی محبت کا برتاؤ نہ کریں گے کتب فی ہی ملانا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا مضبوط کر دیا وہرو امن ہو اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جبریل امین کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی وہیل جن تجریم ان تحتی حل انہار اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہیں خالدین فیحا ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے ردی اللہ عن ہوں رد اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اولئے کا حزب اللہ یہی اللہ والے ہیں یہی اللہ کا گروہ ہے ان حزب اللہ هم سن لو بے شک اللہ کا گرو اللہ والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں تو آپ نے دیکھا لفظ غصہ سنتے ہی تاثر عجیب سا بنتا ہے لیکن ہر غصہ برا نہیں ہے اگر غصہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو تو یہ بہت عجیب نیکی ہے ان قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل سب سے بڑھ کر نیکی ہے الحبو في فل کہ محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو دشمنی ہو نفرت ہو جلال ہو غصہ ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو ہم نے یہ سمات کیا کہ علم کی کمی کی وجہ سے اور بات کو مکمل نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان جب ایک لفظ سنتا ہے تو فوراً ایک تاثر قائم کر لیتا ہے اور وہ تاثر بسا اوقات غلط ہوتا ہے جیسے غصے کے بارے میں ہم نے سمات کیا کہ غصے کی دو قسمیں ہیں لیکن انسان ہر غصے کو برا سمجھتا ہے اور یہ تو مشہور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ کرنا حرام ہے اسی طرح لفظ بدعت اس کے بارے میں بھی جو قرآن و حدیث کی گہرائی کو نہیں جانتا اور اقوال صالحین اور بزرگان دین اولیا کاملین کی تحقیقات کو وہ سمجھا نہیں ہے تو لفظ بدعت سنتے ہی فوراً یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ بدعت انتہائی تباہ کرنے والا کام ہے بربادی ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے گمراہی ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر بدت گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے حالانکہ آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب و سلاط باب بابو فغلی من قوم رمضان اس میں حدیث سے پاک موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف تشریف لائے آپ نے اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ لوگ نماز تراوی اپنے اپنے طور پر الگ الگ وہ پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو کر نماز تراوی ادا کریں ایسا وہاں پر معمول نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراوی کی ترغیب دلائی صحابہ کرام علیہ مردوان تراوی پڑھتے تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراوی کی جماعت آپ نے نہیں کروائی صرف تین دن ایسا ہوا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان خود ہی جمع ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز تراوی جماعت سے ادا کی تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دور میں مسجد نبی شریف میں ایک امام کے پیچھے صحابہ تراوی پڑتے ہوں اور مکمل قرآن پاک پورے رمضان کے مہینے میں ختم کیا جاتا ہو ایسا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایسا ہوتا تھا لیکن حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے خیال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ اچھا ہے اور بخاری شریف کی سدی سے پاک میں ذکر ہے کہ آپ نے حضرت اوبئی بن کعب کو جو صحابہ میں بہت بڑے قاری تھے انہیں امام مقرر کیا اور تمام صحابہ حضرت ابی بن کاب رضی اللہ تعالی کے پیچھے ایک ساتھ مل کر نماز تراویح ادا کرتے تو جماعت کا اہتمام کرنا اور ایک امام کے پیچھے پورا رمضان تراویح ادا کرنا یہ ایک ایسا نیا طریقہ تھا کہ جو نہ رسول اللہ نے کیا نہ صدیقی اکبر کے دور میں کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع دیکھا اور تراویح پڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جو الفاظ کہے حضرت امام بخاری علیہ رحم لکھتے ہیں کہ آپ نے کہا نعمل الدہ تو یہ ایسی بدت ہے جو بری نہیں بلکہ اچھی ہے اس سے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نیا کام کیا جائے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے اگر انسان لفظ بدت کو نہ سمجھے تو پھر وہ ہر ہر معاملے میں لفظ بدت کی تکرار کرتا ہے اور ہر ایک پر وہ بدعت کے الزامات لگا دیتا ہے حالانکہ سوچتا نہیں کہ بدت اتنا بڑا گنا ہے کہ جو بدتی شخص ہے وہ تو جہنمی ہے وہ تو تباہ و برباد ہونے والا ہے تو وہ پھر ہر چھوٹے بڑے معاملات میں یہی سوال کرتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اگر نہیں کیا تو یہ پھر بدت ہو گیا تو اس طرح پھر بڑی عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر انسان وہ, وہ کام کرتا ہے کہ جو دل کو جلانے والے ہیں ایسا ہی ایک دل سوز واقعہ آپ سماعت کرے یہ واقعہ بالکل سچا ہے ہمارے مامو جان کسی جگہ پر وہ نماز کے لیے گئے تو وہاں تراوی کی جماعت ہو رہی تھی امام نے وہ تراوی سے پہلے جس طرح اعلان کرنا چاہیے کہ تراوی کی پہلی رکعات کے دوسری رکعات میں سدۂ تلاوت ادا کیا جائے گا امام نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اب یہ ہوا کہ جب امام تو نماز پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ پہ پہنچا اور اس نے سجدہ کر دیا تو مسجد کافی وسیع تھی کچھ لوگ امام کے قریب تھے کچھ دور تھے کچھ اوپر کے فلور میں اس طرح آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف کیفیات میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تو امام کے ساتھ سجے میں چلے گئے اور کچھ لوگ رکو میں چلے گئے اب جب امام نے دوبارہ اللہ اکبر کہا سجے سے اٹھنے کے لیے تو جو رکو میں گئے تھے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اب سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہا جائے گا اب جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا سجائی تلاوت رہ گیا تو شرعی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہوئے اور بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے نماز توڑو نماز توڑو تمہاری نماز ختم ہو گئی اور ایک ہنگامہ مچ گیا نماز کے بعد لوگ اس امام کے پاس گئے اور اسے کہا کہ دیکھیں تمام مساجد میں یہ طریقہ کار ہے یہ تراوی پڑھانے والا وہ تراوی شروع کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سدائے تلاوت ادا کریں گے تو آپ کو اعلان کرنا چاہیے تھا آپ نے کیوں اعلان نہیں کیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے غلطی ہو گئی اب آئندہ میں اعلان کر دوں گا میری توجہ نہ رہی لیکن انہوں نے بڑی عجیب غریب بات کہہ دی انہوں نے جواب دیا کہ سجائے تلاوت کا اعلان بدعت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کسی نے اعلان نہیں کیا مکئی مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اعلان نہیں ہوتا لہذا اس نے اللہ کے حضور سجدے کے اعلان کرنے کو بدعت قرار دیا گویا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان نے نہ کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں کیا میرے دل میں امت کی خیر خواہی کے جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ سے بڑھ کر ہے کہ وہ تو اعلان نہ کریں اور میں بدت کے گناہ عظیم میں مبتلا ہو کر جہنم کا راستہ اختیار کر لوں بدت بدعت تو جہنم تک لے جاتی ہے یقینا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت سجے کا اعلان کرتی ہے کیا مسلمانوں کی اکثریت بیداتی ہے اور مزید یہ کہ بعض مقتدی رکو میں اور کچھ سجے میں یہ کون سی سنت ادا ہو رہی ہے خدا را کچھ غور کریں اسلام اتنا تنگ نظر نہیں کہ اس کے ماننے والے خیر کے مرتکب ہوں نیکی کریں لوگوں میں ایک اچھائی کا اعلان کریں پھر بھی انہیں بداتی کہہ کر جہنم کے کنارے پہنچا دیا جائے یاد رکھیے اسلام کے اصول سے نا ہمیں بہت پیچھے کر دے گی اسلام کے اصول و قواعد کا ہمیں علم ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ اگر کوئی غیر مسلم مثلا انگریز عیسائی اعتراض کر دیں تو ہمیں جواب معلوم ہو مثال کے طور پر انگریز یہ کہے کہ مسلمانوں موجودہ قرآن پاک پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں لہذا ایسے قرآنِ پاک میں تلاوت درست نہیں ہے کیونکہ ایسا قرآن پاک نہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پڑھا نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بخاری مسلم اور دیگر حدیثوں کی کتابوں کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں یہ حدیث کی کتابیں تھیں جبکہ تمہارے قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے الکمل لکم دینکم سرمائدہ آیت نمبر تین جس کا نزول حجرت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے نو ذیل تھی دس سن ہجری کو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا جس میں فرمایا گیا الم اکمل تو الکم دین آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اے مسلمانوں قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا مگر تمہارے اضافے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے مسجد کے مینار و محراب اذان سے پہلے یہ بعد درود و سلام کا رواج صحابہ علی مضوان و تابعین کے دور میں نہیں تھا اسی طرح تمہارے بچوں کو چھ کلمے سکھائے جاتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کروائے جاتے ہیں اور چھ کلموں کے جو نام ہیں پہلا کلمہ تو یہ دوسرا کلمہ شہادت ان قلموں کے نام یہ ترتیب اور اس طریقے سے یہ تمام کام نہ حضور سے ثابت ہیں نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں یہ تمام امور اس طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی کسی حدیث کی کتاب میں اس طور پر وارد ہوئے ہیں اور اب بالکل نیا کام یہ شروع کیا ہے کہ تراوی کے بعد خلاصہ تراوی بیان کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر تو ہر چار رکعت سے پہلے یا چار رکاعت کے بعد خلاصۂ تراوی بیان کیا جاتا ہے جیسے قادریہ جیل چورنگی کے پاس رمضان المبارک میں تراوی اس طرح ہوتی ہے کہ ہر چار رکعت سے پہلے ترجم و تفسیر سماعت کرتے ہیں اور پھر جتنا ترجم و تفسیر سماعت کیا ہوتا ہے اتنا ہی قرآن چار رکعتوں میں سماعت کرتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ علی مرضوان سے بڑھ کر قرآن پاک کی محبت تمہارے دلوں میں ہے بتائیے انگریز عیسائی کے اس اعتراض کا جواب کون دے گا یقیناً اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اسلام کے اصولوں کو جانا اور تنگ نظری کی قید سے آزاد ہوا پیارے بھائیوں ہمیں اپنے دل میں دین اسلام کی خدمت کا جذبہ بیدار کرنا اور اسلام کے اصول و ضوابط کا جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ دین حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کا اسلامی اصول کے ذریعے اس طرح مقابلہ کریں کہ اللہ تعلیٰ کی رضا اور دین متین کی سربلندی کا ذریعہ بن جائیں واضح رہے کہ انگریز عیسائی اور دیگر کافروں نے اسلام کے اصولوں کو سمجھے بغیر اعتراض کر دیا اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ کام اسلام میں ناجائز ہے اور بد آتے ہے جسے اللہ اس کے رسول اور شریعت نے اس طور پر منع فرمایا ہو کہ اس کے ثبوت پر کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے کرنے سے سنت مٹ جائے سنت اٹھ جائے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے مشکا شریف حدیث نمبر 187 ایٹی سیون مسند امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہم چوتھی جیل صفحہ نمبر 105 ما احدث قوم قومن بدعتن اللہ روپیہ مس لحا میں سنت جب کوئی قوم بدعت کرتی ہے تو اس سے سنت مٹ جاتی ہے تو بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کرتی ہے یہ حرام ہے یہ ممنوع ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو دین کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نئے کام ایجاد کیے گئے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر کام میں ہم شرعی اصول کو دیکھیں گے کہ کیا وہ نیا کام قرآن حدیث اجماع شریعت کیا اسے ٹکرا رہا ہے اس کے خلاف ہے کیا یہ کام دین کو نقصان پہنچانے والا ہے حضرت سیدنا البو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں جنگ یماما کے موقع پر سات سو حفاظ صحابۂ کا نام شہید ہوئے حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیجئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر سات سو پر کتاب و فضائل قرآن بابو جمع قرآن میں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 ہم مدین شریف کے رہنے والے ہیں ہمارا زمانہ تو تمام زمانوں سے بہتر ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے خیر القرون قرنی رسول اللہ نے فرمایا تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے سم الدین یلو پھر ان کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں سم اللہ لدین پھر ان کا زمانہ بہتر ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں تو ہم تو صحابۂ کرام ہیں اور صحابۂ کرام کا ہر عمل سنت ہوتا ہے اور یہ تو وہ زمانہ ہے جو خیر کا زمانہ ہے لہذا آپ یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام نہ کیا وہ میں کیسے کروں آپ کر لیجیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نہیں فرمایا قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علیشان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حق علاسانی وکل بھی بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے عرض کیا واللہ خیر اللہ کی قسم یہ خیر کا پہلو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کام شریعت کے خلاف نہیں خیر ہے یہ کام شرعی اصولوں سے ٹکرانے والا نہیں ہے سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہونے والے مبارک کلمات واللہ خیر اسلامی قاعدے اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ہر وہ کام جس میں خیر کا پہلو ہو اور شریعت نے منع نہ کیا ہو شریعت سے اس کی ممانعات ثابت نہ ہو اس کا کرنا عین اسلام ہے بہرحال روایت میں آتا ہے فلم یزل عمر یوراجی فی حتار صدری حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے سمجھاتے رہے اور اس کی خیر ہونے کے پہلو پر توجہ دلاتے رہے یہاں تک اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اللذی عمر اور حضرت عمر کی جو رائے تھی وہی میری رائے ہو گئی اور مجھے بھی حضرت عمر کی رائے پسند آ گئی مختصر یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا حکم دیا تو حضرت زید نے بھی یہی فرمایا کئی فتح نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں وہ کام کیسے کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابہ ہیں ہمارا زمانہ بہت افضل ہے اس زمانے میں جو کام کیا جائے گا وہ سنت ہی ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا آپ نے یہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا فقال ابو بکرین ہوا وخیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام اللہ کی قسم خیر ہے یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے فلم ازل اراج حتا شرا اللہ صدری لدی شرح الحص صدر عبی بکرین و عمر حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں ان سے سوالات کرتا رہا اور وہ مجھے جوابات دیتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جس طرح صدیق اکبر اور حضرت عمر کے سینے کو کھول دیا تھا میرے سینے کو بھی کھول دیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور میں قرآن جمع کرنے پر آمادہ ہو گیا اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اسلام تنگ نظری سے پاک منظع ہے چنانچہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس خیر کے نئے کام کو بعد والے سر انجام دے سکتے ہیں زمانے کا مبارک ہونا کام کے اچھا ہونے پر دلیل نہیں ہے مثلا حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالی کو چالیس دن تک مکان میں قید رکھا گیا اور باغیوں نے آپ پر پانی اور کھانا بند کیا آپ چالیس دن تک بغیر سیری اور افطار کے روزے دار رہے آپ پر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی کربلا کا ہولناک واقعہ پیش آیا سینکڑوں صحابہ علی اور کو شہید کر دیا گیا یہ سارے واقعات دورے صحابہ و تابرین میں ہوئے حالانکہ یہ تمام کام درست نہیں ہیں تو یہ بات یاد رکھے کسی بھی نئے کام کی بنیاد کام کی نیت پر موقف ہے نہ کہ زمانے پر یعنی ہر وہ نیا کام جو خیر اور خوبی پر مشتمل ہو اور شرعین ممانعات نہ ہو تو ایسے کام سے کسی کو نہیں روک سکتے چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ایجاد ہو جائے مثلا اگر اسی زمانے میں کوئی خیر کا کام ایجاد کیا جائے اور شرن ممانع نہ ہو تو اس پر انشاء اللہ تعالی عجر و ثواب ملے گا جیسا کہ بعض مساجد میں اور خصوصاً باہر شریعت مسجد میں یہ معمول ہے مغرب کی نماز کے بعد سور ارفلام میم سجدہ جو اکیسویں پارے میں ہے اور سورہ ملک جو انتیسویں پارے میں ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو رات کو ان صورتوں کو پڑھے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور ایک فضیلت یہ ہے کہ گویا کے اسے شب قدر میں عبادت کا ثواب دیا جائے گا تو بلا شبہ یہ خیر کا کام ہے لہذا جائز اور مستحب ہے اسلام کے اصول سمجھنے والے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کردہ اصول کے تحت یہ بات صورت سے زیادہ روشن ہو گئی کہ یہ معیار درست نہیں کہ جو کام صحابہ علیم ردوان نے نہ کیا ہو بعد والے سر انجام دیں تو انہیں تنزن یہ کہا جائے کہ کیا تمہارے دل اللہ کی محبت قرآن کی محبت اور عشق کے رسول میں زیادہ سرشار ہیں کہ پہلے لوگوں نے یہ نیک کام نہ کیے اور بعد میں آنے والے زیادہ نیک آئے ہیں جو اس کام کو ایجاد کر رہے ہیں اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو بڑی خرابی لازم آئے گی سب سے پہلا اعتراض تو حضرت ابوبکر بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی پر ہوگا کہ کیا ان کے دل میں قرآن کی محبت زیادہ تھی کہ رسول اللہ نے وہ کام نہ کیا اور انہوں نے کیا حضرت عمر پر نعوذ اللہ میں زالی کی اعتراض ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراوی کی جماعت کروائی تو کیا رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر ان کے دل میں قرآن کی محبت اور نماز تراوی کی محبت ہے اسی طرح قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگانے والا شخص حجاج بن یوسف ہے جو بڑا ظالم شخص تھا تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے تو یہ کام نہ کیا حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا تو کیا حجاج بن یوسف کے دل میں صحابہ کرام علی مردوان سے زیادہ قرآن کی محبت ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کام کس نے شروع کیا پہلے لوگوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا بلکہ شریعت کے اصول کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام کیا شریعت کے خلاف ہے اگر شریعت کے خلاف ہو تو جس زمانے میں پایا جائے وہ غلط ہے اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو جس زمانے میں پایا جائے وہ اچھا ہے اسی طرح آج کل نماز تراوی کے بعد خلاصہ تراوی بیان کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کرام علیم ردوان یا تابعین کے زمانے میں یہ رواج نہ تھا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آج کل کے لوگ صحابہ عمدوان اور تابعین کرام سے بڑھ کر خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہے کہ صحابہ و تابعین علیم اردوان نے یہ کام نہ کیا اور آج کل کے لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ صحابہ کرام علی اردوان نے تراوی کے بعد خلاصہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ لوگ سارے عربی تھے اور قرآن کے مفسر تھے سب قرآن کو جانتے تھے قرآن کا ترجمہ صحابہ کرام نے اس لیے نہیں کیا اور تابعین نے اس کا ترجمہ اس لیے عام نہیں کیا کہ عربی تو ان کی مادری زبان تھی تو یہ بات سمجھ لیں کہ صاحب کرام اور تابعین کے دور میں کئی ایسے ممالک فتح ہو چکے تھے جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی مثلا حضرت عمر ردی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ملک روم فتح ہو چکا تھا جس کی مادری زبان رومی تھی ملک فارس فتح ہو چکا تھا جس کی مادری زبان فارسی تھی اور کئی ممالک فتح ہوئے جن کی مادری زمان عربی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور حکومت کے دس سال میں حضرت عثمان غنی نے اپنے دور حکومت کے بارہ سال میں حضرت علی نے اپنے دور حکومت کے چار سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے بیس سالوں میں اور بعد کے تابعین بزرگوں نے بھی قرآن کا ترجمہ عام کرنے کی کوشش نہیں کی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں یہ قرآن کا ترجمہ عام کیا گیا اور صحابہ و تابعین میں تو یہ عام نہیں ہوا لہذا یہ بدت ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہرگز ایسا نہیں اس لیے کہ قرآن مجید فوقان حمید کا ترجمہ صحابہ کرام علی مریدوان نے اور تابعین نے اگر عام نہیں کیا تو اس سے منع بھی نہیں کیا اور قرآن کا ترجمہ کرنا یہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا بھی نہیں ہے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے تو یہ نیا کام ضرور ہے یہ بد آتے ہے اچھا نیا کام ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک اچھا نیا کام ہوتا ہے جسے بد آتے کہتے ہیں اور ایک برا نیا کام ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے جو شریعت سے ٹکراتا ہے اسے بد آتے سی کہتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سات سو کرام کی شہادت کو دیکھا کہ وہ سات سو صحابۂ کرام کے جو قرآن کے حافظ تھے تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہا کہ قرآن پاک کو آپ جمع کریں تو حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تو قرآن تو فرماتا ہے ال یوم اکمل تو اے لوگوں تمہارے لیے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو جب دین مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اب اگر کوئی نیا کام کیا جائے گا تو یہ تو غلط ہو جائے گا لہذا میں یہ مطالبہ نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں سوچا اس لیے کہ الما اکمل لکم دین کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اصول اور قوانین مکمل ہو گئے اب کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جائے تو اسے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت اور دین کے اصول کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے اس کے مخالف ہے اگر وہ دین کے خلاف ہوگا شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہوگا تو یہ نیا کام بدعت آ ہوگا ورنہ یہ بدعت حسن ہے اگر انسان اس تفصیل کو نہ سمجھے تو پھر معلوم ہے کیا نقصان ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے دیکھیں نماز نفل پڑھنا ایک اچھی چیز ہے اور نماز نفل سے روکنا بری چیز ہے لیکن اگر اس معنی کو نہ سمجھا جائے اور بدت کے مفہوم پر غور نہ کیا جائے تو نتیجہ کس قدر الٹا ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے واقعات ہونے لگے کہ انسان جب سنتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں ریاض الجنہ میں مسجد نبی شریف میں نوافل ادا کر رہا تھا ہر دو رکاعت کے بعد دعا کرتا پھر دور کا نفل ادا کرتا پھر دعا کرتا پھر دور کا نفل ادا کرتا تو ایک متوا وہ ان کے قریب آیا اور ان سے کہنے لگا اے شہزہ یہ تم کیا کر رہے ہو ہری بدع حرام ممنوع یہ تو حرام ہے بدت ہے ممنوع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا لی کیوں وہ کہنے لگا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد دو دو رکعتیں کر کے نفل نماز پڑھی ہے اور دعائیں مانگی ہیں لہذا اس موقع پر نفل پڑھنا دعا مانگنا یہ سب بدت اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے آپ نے دیکھا کہ انسان جب دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا تو اچھائی اس کی نظر میں برائی ہو جاتی ہے اور برائی اچھائی ہو جاتی ہے قانون حمید میں ارشاد ہے وہ شعیق شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تو وہ جو اسے نماز سے اور دعا سے روک رہا تھا وہ اسے عین اسلام سمجھ رہا تھا شیطان اسے ورگلا رہا تھا کہ تو تو بدعت سے روکنے والا ہے آگے بڑھ اسے روک دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا چالیس دن آپ کا محاصرہ کیا گیا آپ پر پانی بند کیا گیا اور جن باغیوں نے آپ پر حملہ کیا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ وہ کام کیے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے لہذا حضرت عثمان غنی بدعت سیہ کرنے والے بیدتی ہیں بدتی ہیں نوزالے گمراہی کو انسان ہدایت سمجھ لے اور ہدایت کو گمراہی سمجھ لے تو یہی غلط عقیدہ ہے اور غلط عقیدہ ہونا یہ سب سے بڑی بدعت ہے صحابہ کرام علیم اردوان اور بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت سے سنشار تھے وہ رسول اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ ہر وقت رسول اللہ کی شان بیان کرتے آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے جب رسول اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام علی مردوان کے نقش قدم سے ہٹ جائے اور تازیم و توقیر رسول اللہ کی نہ کرے بزرگان دین کے نقش قدم سے ہٹ جائے اور رسول اللہ کی خوبیاں اور آپ کی شان بیان کرنے کے بجائے معذ اللہ وہ نعوذ باللہ میں مزالب وہ رسول اللہ کے عیب تلاش کرے وہ ذات جو اللہ نے مخلوق میں بے عیب پیدا فرمائی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے فرشتوں سے افضل ہے انبیاء سے افضل ہے رسولوں سے افضل ہے اس ذات کے اندر وہ عیب تلاش کرے کیا ایک امتی کو یہ زیب دیتا ہے یہی بدت ہے اور یہی عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے یہی سب سے بری بدعت ہے اور ایسا ہی بدعتی یقیناً جہنمی ہے خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور جو اس کی پیروی کرے وہ اسے بھی جہنم میں لے جاتا ہے صاحب کرام علی مریدوان کے زمانے میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو بہت کثرت سی عبادت کرتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فتح خلط قوم۔ لم ارقت اشد من ہم اجتہاد قرحت من السجود اس قدر یہ لوگ کثرت سے عبادت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کرنے والی قوم میں نے نہیں دیکھی ان کی پیشانیاں سدے کر کر کے زخمی ہو گئی تھی لیکن ان لوگوں نے صحابہ کرام علی الردوان پر شیر کا الزام لگا دیا قرآن مجید فوقان حمید کے اصول کو غلط سمجھنے کی وجہ سے اس واقعے کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت اور کیسے کی حقیقت میں سماعت کریں بتانا ہی مقصود ہے کہ سب سے بری بدعت وہ غلط عقیدہ ہے کہ جب انسان غلط عقیدے کا حامل ہو جاتا ہے اور غلطی پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے اور مسلمانوں پر وہ شرک یا بدعت کا بلا وجہ الزام لگاتا ہے تو وہ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے صحابہ کرام علیہ مریدوان تو شرک سے پاک تھے لیکن خارجیوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھا نہیں اور وہ صحابہ کرام کو مشرک سمجھنے لگے حالانکہ بخاری شریف کتاب الرقاق حدیث نمبر 6426 میں ہے اور امام بخاری علیہ رحمان نے اس کے علاوہ پانچ جگہ پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا وَإنِّي وَاللَّهِ مَا بے شک اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے ولا کن اخوف والی کم ان تنا <فِيهَا> ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ تم میرے بات دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے خارجیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دین کی گہرائی کو نہ سمجھا حضرت امام بخاری علیہ رحمٰ بخاری شریف کتاب استطابت المرتدین میں اشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں کو کہ جو صحابۂ کرام پر شیر کا الزام لگاتے تھے ایسے لوگوں کو مخلوق میں سب سے بدتر اور شریر تصور کرتے تھے بقولا ان نہ نظفاری فج الحا کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں گویا کہ مشرقوں کے بارے میں بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو وہ صالحین پر چسپا کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کس قدر نماز پڑھتے تھے اور کس قدر بظاہ قرآن پڑھتے تھے کہ بخاری شریف حدیث نمبر چھ نو سو میں اشاد ہے تاخیر ماں سلام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ جو مسلمانوں پر شیر کا الزام لگائیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے یقرا نل لا یو جا بزو حلو قہم اور وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا ان یعنی قرآن کو وہ سمجھ نہیں ہوں گے مسلمانوں پر شرک اور بدعت کا بلا وجہ الزام لگانا یقینا یہی بہت بڑی بدت ہے جو مسلمان پر کفر و شرک الزام لگاتا ہے تو یہ کفر و شرک اسی کی طرف لوٹتا ہے تفصیل ابن کثیر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا قرآن کا نور اس کے چہرے پر ہوگا اسلام اس کی چادر ہوگی مگر وہ قرآن کے نور سے اور اسلام کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا کس وجہ سے پشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا الزام لگائے گا صحابہ نے پوچھا مشرک کون ہوگا فرمایا یہ اسلام جس کی چادر ہے جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے وہ گمراہ ہوگا اور شرک کا الزام گویا کہ اسی کی طرف لوٹ رہا ہوگا ہر نئے کام کو برا سمجھنا گمراہی قرار دینا اصول شریعت کو نہ سمجھنا اور مسلمانوں پر بلا وجہ شرک کا اور بدعت کا الزام لگانا یقیناً یہی بدعت مضموہ اور یہی بدت صحیح ہے صحابہ سلام علیہ الردوان ایسے لوگوں سے کہ جن کے عقائد خراب ہوتے اور وہ بدتی ہوتے ان سے بہت اجتناب فرماتے حدیث پاک میں ہے ترمزی شریف حدیث نمبر بارہ سو باون امن ماجا حدیث نمبر بارہ سو پچاس ابو داؤد حدیث نمبر 4613 مشکات المصابی، کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر ہزار چھ سو تیرہ مشکل کتابان باب المان قدر اتبنا عمرا حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا فقال اور اس نے کہا ان فلان یوکری علیہ السلام فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے فقال ان بلغنی ان اپنے فرمایا مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے کہ وہ بدتی ہو گیا ہے فعین کا نقد احدہ اگر واقعی وہ بدتی ہو گیا ہو فلا اہ السلام تو تم میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا فعین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین یقون فی امتی اوفی حضیل امخن اوق فی اہل قدر کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتی ہوئے سنا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے دیکھا آپ نے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے بدعقیدہ ہیں انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بدعت قرار دیا اصل جو بدت ہے جو سب سے بری بدعت ہے وہ غلط عقیدہ ہے اور ایسی ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ابو داود شریف حدیث نمبر 4691 اور یہی حدیث ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں بھی ہے ان مریدو فلاں ہوں اگر یہ بیمار ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو ان ماتو فلاں ہوں اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑو اور ایسی لوگوں کے متعلق فرمایا من وقر صاحب بدعاطن جس نے بدتی شخص کی تعظیم کی فقد اسلام تو اس نے اسلام کو مٹانے میں تعاون کیا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور اشاعت فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے یہ حدیث مسلم شریف ابو داود ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے من احدث فی امرنا ہاضہ جس نے کوئی نیا کام یا عقیدہ بنایا فی امرنا ہمارے دین کے معاملات میں ما من ہو کہ وہ دین میں سے نہیں فہو ردون تو وہ مردود ہے ایسا عقیدے والا شخص وہ لانتی ہے جہنمی ہے یہاں پر یہ بات کافی غور ہے کہ من عہدہ کے بعد فی امدینا حاضہ فرمایا کہ جو ہمارے دینی معاملات میں کوئی نیا کام کرے یا عقیدہ بنائے ما لئی سمن جو دین کے اصول کے مطابق نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ جس بزت کی برائی بیان کی جاتی ہے وہ غلط عقائد ہیں اور وہ غلط اعمال ہیں کہ جو دین کے اصولوں کے خلاف ہیں اسی طرح مسلم شریف فلیس نمبر 867 میں ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد حدث جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فین خیر الحديث کتاب الله बेशक بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الہدی ہدی محمد ال بہترین رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے وہ شرالعموری محر اور تمام معاملات میں سب سے بری چیز وہ ایسے نئے کام ہیں جو شدید کے خلاف ہیں وہ کل بد اور ہر بدعت گمراہی ہے علامہ نبوی علامہ اس حدیث کلب آتین دلالہ کے تحت آوشاس فرماتے ہیں اور علامہ نووی یہ وہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں کہ ارب و عجم میں ان کی حدیث کی کتابیں اور حدیث کی شرح مستحد مانی جاتی ہے اور آپ ارب و عجم کے امام ہیں آپ فرماتے ہیں یہ کلو بداتن دلالا جو ہے یہ عام مخصوص ہے یعنی یہاں مراد بدت سے وہ نیا کام ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو یہاں پر یہ بھی وضاحت ضروری ہے اس ساری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بدعت بدعت سیا صرف معاملات میں نہیں ہوتی بلکہ عقائد میں بھی ہوتی ہے اور سب سے بری بدعت جو ہے وہ غلط عقائد اور غلط نظریات ہیں ہم نے الحمدللہ شروع میں ایک مثال سماعت کی تھی کہ غصہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اسی طرح بدعت یعنی نیا کام حسنا اچھا ہوتا ہے اور کبھی وہ مضموما سیاح دلالا ہوتا ہے اسی بات کو امام بے جو عظیم محدث ہیں اور یہ بھی عرب و عجم کے امام ہیں وہ رول بے حقی بی اسنا دی فی مناقی انس شافی حضرت امام بح امام شافی علیہ الرحم سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافی علیہ الرحمٰ کے جو عظیم بزرگ ہیں جن کا مقام و مرتبہ روزی روشن کی طرح روشن ہے آپ فرماتے ہیں المحد مین العموری دربانی معاملات میں نئی نئی چیزیں اور نئے نئے کام ان کی دو قسمیں ہیں آحدہ ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے احدس مما یو خالف کتاب او اوسرن او, او اجمان ایک نیا کام وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب اللہ کے مخالف ہوتا ہے یا رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہوتا ہے یہ صحابہ کرام علی مردوان کے اقوال اور ان کے اعمال کے خلاف ہوتا ہے او اجمان یا اجماع کے خلاف ہوتا ہے یعنی وہ نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو فہاد ال تو یہ بدعت دلالہ ہے یہ وہ نیا کام ہے جو گمراہی والا ہے جہنم میں لے جانے والا ہے تو ماںدس من القیری لا خلا فی لاشد من العلمائی ہیں دوسرا وہ کام ہوتا ہے کہ جو شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے لیکن نیا کام ہوتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا وہ غیر مضموما تو یہ وہ نیا کام ہے کہ جو برا نہیں ہے غیر مضموم ہے جس کی برائی نہیں بیان کی جاتی بلکہ وہ تو اچھا کام ہے وقت قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام شاہ رمدان نعمت متل هذه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان مبارک میں جو تراوی کی جماعت قائم کی اس کے متعلق آپ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ ایک اچھی بدت ہے یعنی انہ دستن لم تکن و كانت کانت لئی صفیہ ردن یعنی تراوی کی جماعت قائم کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جو نیا ہے اس سے پہلے نہیں تھا مگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت کے خلاف ہو لہذا یہ بدعت حسنا ہے یہ جو تعریف اور بدعت کی دو تقسیمیں امام شفیع علیہ رحما کی قول کی روشنی بیان کی گئی اسی مفہوم کو کئی علماء نے محدثین مفسرین اور محققین نے بیان کیا علامہ بین اثیر ہوں صدیوں پرانے محدث مکہ مکرمہ علی قاری ہوں سے مدینہ منورہ شیخ عبدالحق الحق محدس سے دہلوی ہوں کہ جنہیں ایک روایت کے مطابق روزانہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی علامہ شامی شاری بخاری ابن حجر اور شاری بخاری علامہ عینی اور امام جلال الدین سعود یا شافی علیہ رحما جن کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے بیداری میں پچہتر مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا تمام بڑے بڑے محدسین نے بدت کی دو قسمیں بیان کی صحابہ کرام ع رضوان بھی لفظ بدت کو دو معنی میں استعمال کرتے تھے جیسے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کہ انہوں نے تراوی کی جماعت کو اچھی بدعت قرار دیا اسی طرح مسلم شریف کتاب الحج میں اور بخاری کتاب العمرہ میں حدیث پاک ہے کہ حضرت مجاہد اور حضرت عرو بن زبیر مسجد نبی شریف میں آئے چاش کی نماز کا وقت تھا دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ٹیک لگا کر جلوہ فروز ہیں اور لوگ مسجد نبی شریف میں چاش کی نماز ادا کر رہے تھے فصا النا صلاطین حضرت مجاہد اور حضرت عرو بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے اس چاش کی نماز کے بارے میں فقال بدن تو آپ نے فرمایا یہ بدت ہے چاش کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کس چیز کو آپ نے بدعت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں چاش کی نماز ادا کیا کرتے صحابہ و تابعین مسجد نبی شریف میں جمع ہیں اور مسجد نبی شریف میں جمع ہو کر وہ نماز چاش ادا کر رہے ہیں مسجد میں جمع ہو کر نماز چاش کا ادا کرنا حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے بدعت قرار دیا اور آپ اسے بداتے آتے نہیں سمجھ رہے تھے ورنہ آپ لوگوں کو روکتے بلکہ شار بخاری ابن حجرانی نے فطول باری فی شرح البخاری تیسری جلد صفحہ نمبر ففٹی ٹو پر اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر سات ہزار سات سو میں آپ نے یہی روایت اس طرح لکھی بد آتن و نیا معطل حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ بدعت ہے اور یہ بری بدعت نہیں بلکہ اچھی بدعت ہے پھر یہ بات واضح ہوئی کہ بدعت لفظ جو ہے یہ دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھی بدعت کے لیے بھی اور بری بدعت کے لیے بھی صحابہ کرام علیہ مریدوان نے کئی کام ایسے ایجاد کیے اور صالحین نے ایسے کام کیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے شہید کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے کافروں نے آپ کو اس چیز کی اجازت دی تو آپ نے دو رکعت نفل ادا کیے اور نفل پڑھنے کے بعد دعا کی اور پھر ان کافروں سے کہا میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں دو رکع نفل بڑی طویل پڑھوں لیکن پھر یہ خیال کیا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں اس لیے میں مفت پڑی محدثین نے یہ لکھا کہ شہادت کے وقت دو رکع نفل پڑھنا نیا کام ہے جو آپ نے ایجاد کیا جو رسول اللہ اور دیگر صحابہ کے سے ثابت نہیں حضرت امام بخاری علیہ رحما ہر حدیث لکھنے سے پہلے حوصل فرماتے ہو دو رکع نفل پڑھتے صحابہ نے بھی تو حدیثیں لکھی ہیں اور دیگر بزرگوں نے تابعین نے بھی تو حدیثیں لکھی ہیں لیکن کوئی حضرت امام بخاری پر یہ اعتراض تو نہیں کر سکتا کہ کیا آپ کے دل میں صحابہ کرام سے بڑھ کر حدیث کی محبت ہے کہ وہ تو حدیث لکھنے کے لیے غسل کریں اور دو رکا نفل پڑھیں انہوں نے تو اس کا التظام نہیں کیا لیکن آپ نے یہ نیا کام کہاں سے کر لیا تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ یہ نیا کام جو ہے شریعت کے خلاف نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح حضرت عائشہ دیگر رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں اور امام ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمٰ نے قوت القلوب میں دوسری جلد سفر نمبر 327 پر لکھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال کے بعد سب سے پہلی بدت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ایجاد ہوئی اب بتائیے پیٹ بھر کر کھانا یہ بدت مباحہ ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا لیکن اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو یہ حرام گناہ جہنم میں لے جانے والا کام تو نہیں ہے لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پہلی بدت جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانے کی ایجاد ہوئی تو کیا اب جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہم اسے گمراہ بدتی جہنمی کہیں گے بعض علماء نے بدت کی تین قسمیں کی ایک بدت حسنہ دوسری بدت سیاح تیسری مباحہ کہ جس کے کرنے نہ کرنے کی دونوں سمتیں برابر ہوں کرو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک تو پیٹ بھر کے کھانا یہ بدت مباحہ میں شمار کیا گیا اور بعض علما نے بدت ہسنا کی مزید دو قسمیں کی بدت ہسنا میں ایک واجبہ ہوتی ہے جیسے کافروں سے مناظرہ کرنے کے لیے علم کلام کو وضع کرنا اور دیگر اس طرح کے کام اور دوسری بدت ہسنا مستحبہ ہوتی ہے اور بدت سیاح کی بھی انہوں نے دو قسمیں کی ایک محرمہ کہ جس کا کرنا حرام ہے اور ایک کہ جس کا کرنا مکرو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو عمل ہوں اس میں سے ایک بدعت حسنہ ہو اور دوسرا عمل جو نیا ہو وہ بدت سیاح آ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمل ہو لیکن دو طریقوں سے کیا جائے اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو وہ بدت حسنہ ہے اور اگر شریعت کے خلاف کیا جائے تو وہ بد سی آ بن جائے جیسے تبلیغ دین تبلیغ دین تو حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے لیکن تبلیغ دین کے نئے نئے طریقے مثلا ایک مخصوص تاریخ پر لوگوں کو جمع کرنا اسی طرح باہر شریعت مسجد میں ایک پروگرام سردیوں میں شروع ہوتا ہے جو تقریبا ساڑھے چار مہینے تک جاری رہتا ہے فجر کی نماز کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے لیے قرآن کا درس ہوتا ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن پار کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر سمات کی جاتے ہیں اور لوگ الحمد سے لے کے ورناس تک پورا قرآن سمجھ کے ختم کرتے ہیں اور اس کا نام پر بہار زندگی پروگرام اور خوشگوار زندگی پوگرام رکھا جاتا ہے تو صابقہ ہماری مریدوان اور صالحین سے یہ طریقہ ثابت تو نہیں لیکن چونکہ تبلیغ ثابت ہے اور تبلیغ جس طرح بھی کی جائے شریعت کے اصول کے مطابق ہو تو وہ بالکل جائز ہے تو اگر شریعت کے اصول کے مطابق کی جائے اور کوئی خلاف اشارہ کام نہ کیا جائے تو یہ نئے انداز میں تبلیغ کا کام کرنا یہ بدعت حسنا ہے اور اگر اس طرح تبلیغ کی جائے کہ عورتیں ساڑیاں پہن کر بیٹھی ہوں بے پردہ عورتوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہو مرد بھی بیٹھے ہوں مردوں عورتوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو بیان کرنے والے کے درمیان بھی پردہ نہ ہو تالیاں بج رکھی ہوں اور بار بار ڈھول بجایا جا رہا ہو موسیقی بجائی جا رہی ہو اور کوئی کہے کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں تو یقینا یہ جو خرافات ہیں اور جو گناہ کے کام ہے یہ سارے کام ہیں اسی طرح میلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرنا اگر محفل منعقد کی جائے اس میں قرآن کی تلاوت ہو اللہ تعالی کی حمد بیان کی جائے مناجات پڑی جائے نعتے پڑی جائیں درس قرآن درس حدیث ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر آپ کی شان آپ کے معجزات آپ کے کمالات آپ کی ولادت باشہادت کے وقت ظہور پذیر ہونے والے معجزات کا بیان ہو آپ کی سیرت آپ کے کردار کو بیان کیا جائے آخر میں دعا مانگی جائے سلاۃ و سلام ہو یہ پورا عمل یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمانوں کے دلوں میں بڑھانا یہ شریعت کو بہت پسندیدہ ہے تو یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے یہ انداز اگر نیا بھی ہو تو شریعت کے خلاف نہیں لہٰذا یہ بدت حسنہ ہے لیکن اگر میلاد کی محفل میں ناطے اس انداز میں پڑھی جائیں کہ میوزیکل ناطے ہوں آلات موسیقی پر ناتے ہوں عورتیں ناتے پڑھنے والی ہوں اور ان کی آواز نا محرم مردوں تک جا رہی ہو تو عورت کی جو ترنم والی آواز ہے وہ نامحرم مردوں کی طرف نہیں جانی چاہیے بجلی کی چوری کی جائے یا اس طرح محفلیں میلاز منعقد کی جائے زور زور سے اسپیکر پر اس طرح ناتے پڑی جائیں کہ بیماروں کو تکلیف ہو بوڑھوں کو تکلیف ہو تو یہ سارے عمل غلط ہیں اور جو گناہ ہے اسے ہم بدعتیں سیاح کہیں گے اور ایسی محفل ہم منعقد نہیں کریں گے کہ جس میں گناہ کیے جائیں اسی طرح اورس کا مقصد اللہ والوں کی یاد کرنا اللہ والوں کو ایسا ثواب کرنا ایک مخصوص تاریخ پر یہ کام کیا جاتا ہے اور تاریخ کا تعین کرنا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب عظمت قرآن باہر شریعت مسجد سے آپ حاصل کریں تو تاریخ کا تعین کرنا بھی شریعت سے ثابت ہے اس تاریخ میں لوگ جمع ہوں اور اللہ والوں کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں درود پاک پڑھیں دعائیں مانگیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہیروئن چرس اور بھنگ کا کاروبار ہو رہا ہو میلے لگے ہوئے ہو ناچ ہو رہا ہو عورتوں اور مردوں کا مخلوط انتظام ہو ڈھول اور باجوں پر لوگ ادھم مچا رہے ہوں یا مزار پر سدا کیا جا رہا ہو یا مزار کے سامنے رکو کیا جا رہا ہو یا مزار کا طواف کیا جا رہا ہو تو یہ سب منع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا کہ سدا صرف و صرف اللہ کی بارگاہ میں کیا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سدا جائز نہیں ہے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قانون یہ ہے کہ ہم کام دیکھیں گے زمانے کا اعتبار نہیں ہے صحابہ کلام تابرین تبا تابرین کے زمانے میں کوئی کام ہو یا اس کے بعد ہو ہر وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا شریعت کے اصول کے مطابق ہے کام اسی طرح کرنے والا وہ نیک شخص ہو یا بد شخص ہو ہم اسے نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے جیسا کہ ہم سن چکے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن پر زبر زیر پیش لگائے بڑا ظالم شخص تھا بڑا شفاق تھا مگر اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف نہیں تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس عمل کو قبول کر لیا اسی طرح حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ بدتی لوگ تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب جمعے کی نماز ہوتی تو وقت کا بادشاہ جمعہ پڑھاتا یا شہر کا گورنر وہ جمعہ پڑا حجاج بن یوسف جب جمعہ پڑھاتا تو صحابہ کرام کو بڑی مشکل ہوتی بعض صحابہ کرام علیم اردوان گھر میں وہ ظہر کی نماز ادا کر لیتے کیونکہ کی اس زمانے میں دوسرے جمعے کا اہتمام کرنے کی کسی کو اجازت نہ تھی اور بعض صحابہ کرام جنہیں جان سے مارنے کی دھمکی ہوتی تو مجبوراً وہ جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے بڑا ہجوم ہوتا پورا شہر جمع ہوتا اور حجاج بن یوسف بڑے لشکر کے ساتھ جاو جلال کے ساتھ آتا مگر وہ صحابہ اپنی نماز ظہر پہلے ہی ادا فرما لیتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کتنا ہی بڑا لشکر ہو کتنا ہی بڑا مجمع ہو کتنی ہی بڑی جماعت ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا اس کو جاتا ہے تعداد کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا ہی جاتا ہے کہ نماز پڑھانے والے کا عقیدہ درست ہے کہیں وہ بدتی تو نہیں تو میں اس کر رہا تھا کہ حجاج میں یوسف اس قدر ظالم شخص تھا کہ بزرگان دین اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس نے قرآن پاک پر پا جب زبر زیر پیش لگائے تو صحابہ کرام اور تابعین اور بزرگان دین نے اس کے عمل کو قبول کر لیا کیونکہ وہ برا تھا لیکن اس کا یہ عمل جو ہے یہ بدت حسنا میں شمار ہوتا تھا تو بدت حسینہ کے طور پر انہوں نے لی لیا بدت حسینہ اور بدت سیاح کے بارے میں اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو تو امام المحت سین شار بخاری حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی علیہ الرحمہ کے اس اصول پر وہ غور کرے کہ آپ اصول مرتب فرماتے ہیں اور شریعت کا آپ نے ایک لا ایک قانون بیان کیا فرمائے الفیل علی الجازی رسول اللہ یہ صحابہ یہ بزرگان دین نے کوئی کام کیا تو یہ کام کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے وہ عدم الفیلی اور اگر رسول اللہ صحابہ بزرگان دین نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے اسی طرح علامہ ابن حضر رسکلانی فت الباری شراباری میں فرماتے ہیں اور بدت حسنا بدت سیاح اور بدت مباحہ کی تقسیم اس انداز میں فرماتے ہیں کہ ول بدات انکانت مما تند مستحسن فہی حسنۃ اگر کوئی نیا کام ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی سے ثابت ہے تو وہ نیا کام اچھا ہے وہ اچھی بدت ہے جیسے بزرگان دین کی تعظیم ان کی یاد منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقید بڑھانے کی کوشش کرنا تبلیغ دین کرنا یہ سب شریعت سے ثابت ہے اس کی خوبی شریعت سے ثابت ہے اگر اس کے تحت کوئی کام ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی دت حسنا ہے وہ ان کا نانت تندریج و تحت مستقبی فغیہ اور اگر وہ نیا کام کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شریعت سے ثابت ہے تو وہ نیا کام برا ہے وہ بدعت سی آ ہے جیسے مزار کو سجدہ کرنا رکو کرنا طواف کرنا ایسی محفل منعقد کرنا کہ مرغ عورتوں کا اختلاط ہو میوزیکل آلات کا استعمال کرنا یہ ساری چیزیں ایسے کام ہیں جن کی برائی شریعت سے ثابت ہے تو یہ کام برے ہیں اور اسے بد ات کہیں گے ویلّہ فامین قسم المباح اور اگر کوئی کام نہ بدت حسنا بن رہا ہو اور نہ ہی بدعت صحیح آ تو پھر وہ کام مباح ہوگا یہ اصول شار بخاری علیہ رحمٰ بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس اصول کو بھی نہ سمجھ سکے اور اس کی یہ ضد ہو کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ کے بعد اور تابرین کے بعد جو بھی نیا کام کیا جائے گا وہ بدعت سہی آ ہے تو پھر اس کی خدمت میں یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے خطبے کے بعد پوری دنیا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اور وہ دعا مادری زبان میں کی جاتی ہے جیسے پاکستان میں اردو میں دعا کی جاتی ہے بعض علاقوں میں مختلف زبانوں میں دعائیں کی جاتی ہیں عید کی نماز کے خطبے کے بعد اس طرح دعا کرنا نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے نہ تباہ تابئین سے ثابت ہے مگر اس کے باوجود پوری دنیا میں یہ کام اکثر مساجد میں اور عید گاہوں میں کیا جاتا ہے جو لوگ ہر بات پر بدت بدت کی رٹ لگاتے ہیں ان سے یہ پوچھا گیا اور پوچھنے والا انہیں سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے سوال کیا اور فتح کی کتاب میں یہ سوال اور جواب موجود ہے اس نے کہا کہ عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو مختلف زبانوں میں مادری زبان میں دعا کی جاتی ہے کیا یہ حضور اور صاحبہ سے ثابت ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ بات تو درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین طبہ تابعین عائم مجتہدین اولیاء کاملین سے عید کی نماز کے خطبے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے مگر پھر انہوں نے شعید کے اصول بیان کیے اور لکھا کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین اگر کوئی عمل نہ کریں تو نہ کرنا یہ حرام ہونے کی دلیل نہیں پھر انہوں نے دعا کے فضائل بیان کیے اور نماز کے بعد دعا کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کییں۔ اور کہا کہ جب دعا کی اتنی فضیلت ہے اور جب ہمیں منع بھی نہیں کیا گیا تو پھر دعا کرنے میں کیا حرج ہے لہذا یہ کوئی برا نیا کام نہیں ہے دیکھیں آپ کہ انسان جب اپنی بات آتی ہے تو شرعی اصول لے آتا ہے اور جب رسول اللہ کی تعظیم اللہ والوں کی محبت کی بات آتی ہے تو شرعی اصول جاننے کے باوجود وہ ان اصولوں کی طرف توجہ نہیں دیتا اور لوگوں کو تعظیم مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے اللہ والوں کی محبت سے دور کرنے کے لیے فوراً فتویٰ لگا دیتا ہے کہ بدت ہے حرام ہے میں لے جانے والا کام ہے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے وہ قوی ہے جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کی میت پڑی ہوتی ہے نماز جنازہ کے بعد لوگ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ حدیث پاک میں واضح طور پر ہے عن ابی هريره رضي اللہ تعالى عنه قال قال رسول الله صلى اللہ, اللہ عليه وسلم حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء جب تم نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو پھر خاص اس میت کے لیے دعا کرو اور دوسرے دی سے فرمایا کہ اسے تمہاری دعا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو مصنف ابن ابھی شیبا میں روایتیں موجود ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں امام ابن ابھی شہبہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں آپ ایک دن نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو نماز جنازہ ختم ہو چکی تھی لوگ دعا کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا رک جاؤ میں نماز جنازہ میں تو شریک نہ ہو سکا اب مجھے دعا میں شریک ہونے دو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل لکھا کہ آپ نماز جنازہ کے بعد جب میت کے لیے دعا کرتے تو جنازے کے بالکل قریب آ جاتے اسی لیے سنت یہ ہے کہ جنازے کے بعد جب دعا کی جائے تو سفید توڑ دی جائیں اور سب جنازے کے قریب آ جائیں اور پھر دعا کریں یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے رسول اللہ کا فرمان ہے لیکن جب انسان اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور تعظیم سے اور اللہ والوں کی محبت سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا میں اللہ کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے حضور اس کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جاتی اور لوگ اسے بھی بدعت سمجھتے ہیں یہ اصل میں تنگ نظری ہے اور یہ تنگ نظری کا وبال ہے اسی لیے اس بیان کا عنوان رکھا گیا بدعت کی حقیقت اور تنگ نظری کا وبال اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں وہ سطح ہیں شریعت کے اصول بیان کر دیے گئے اب شریعت کے اصول کے مطابق جو کام کیا جائے چاہے جس دور میں کیا جائے وہ صحیح ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف کوئی کام کیا جائے چاہے جس دور میں کیا جائے وہ بدعت سی ہے وہ گمراہی والا کام ہے خود قرآن پاک میں اس دین کی وسطوں کا ذکر ہے سر حج آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اشاد ہے وما جعل من حرج اور اللہ نے دین کے معاملات میں تم پر کوئی تنگی نہ رکھی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ہے یورید اللہ بیکم السرا ولا یورید البی کم اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے تم پر دشواری اور تنگی نہیں کرنا چاہتا سورہ نساء آیت نمبر اٹھائیس میں اشاد ہے یورید اللہ کو اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف کرنا آسانی کرنا چاہتا ہے اسلام کا یہ اصول بھی یاد رہے کہ شریعت نے اگر منع نہ کیا ہو تو کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے سور نحل آیت نمبر ایک سو سولہ میں اشاد ہے ولا تقول السنت کم القیبا ہا را حلال حرام تم اپنی مرضی سے اپنی زبانیں چلاتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو ان الدین قدیب اللہ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ اصول بھی یاد رہے کہ شریعت نے جس چیز سے منع کیا وہ حرام ہے جس چیز کا حکم دیا وہ حلال ہے اور جس چیز کا ذکر شریعت نے نہیں کیا اسے ہم حرام نہیں کہہ سکتے وہ بھی حلال ہے جائز ہے اور اسے ہمارے لیے معاف رکھا گیا جامع ترمیزی ابواب اللباس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ في کتابی حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا والرام اللہ فی کتابی اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا وما عن ہوں اور جس کے بارے میں سکوت فرمایا ذکر نہ فرمایا فہو مما آفا ان یہ اس سے ہے کہ جس سے اللہ نے درگزر کیا یعنی تمہارے لیے معاف ہے اگر کرو تو تمہاری مرضی نہ کرو تو تمہاری مرضی اس میں تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی علماء کرام نے انہی احادیث و قرآن کی آیتوں سے ایک اصول مرتب کیا اور فرمایا فیه ان الاصل فی انل اسلح فل اشیا الاباحا میرخل اول صفا نمبر دو پر تفصیر قبیر تفصیر بیداوی، تفصیل احمدی فتح و شامی اور دیگر کئی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے کہ قاعدہ اصلیہ یہ ہے کہ فی نفسی ہر چیز جائز ہے جب تک کہ شریعت حرام قرار نہ دے تو جائز کا ثبوت نہیں مانگا جاتا اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو وہ ثابت کرے کہ اللہ نے کہاں ناجائز قرار دیا رسول اللہ نے کہاں اسے حرام قرار دیا قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں حرام کی فہرست ہے ناجائز کی فہرست ہے ناپاک کی فہرست ہے لیکن حلال چیزوں کی فہرست نہیں بیان کی گئی جائز اور پاک چیزوں کی فہرست نہیں بیان کی گئی بلکہ بتا دیا گیا کہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا ان حرام ناجائز اور ناپاک چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں جائز ہیں پاک ہیں مثلا قرآن مجید فقان حمید نے حرام عورتوں کا ذکر کیا اور سور نساء آیت نمبر تیئیس میں اشاد فرمایا کم امہا تو بنا تو کم تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھپیاں وہ اور تمہاری خالائیں وہ بنا اور تمہاری بھتیجیاں وہ بناتل اختی اور بھانجیاں اور دیگر عورتوں کی فہرست بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ ان, ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور پھر آگے سورے کی آیت نمبر چوبیس میں فرما دیا گیا وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا لِكُمَّ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ حرام کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں اسی طرح یہ اصول بھی آپ سمجھ لیں کہ حدیث میں ہے مار آہ مسلم حسن فہو اللہ حسن جسے صالح مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا غرض بدعت کی دو قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی جب ہم نے بدعت کی دو قسموں کو سمجھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہم ان قسموں کو اچھی طرح اپنے ذہن پر واضح کرتے ہیں کہ مسلم شریف کتاب العلم حدیث نمبر 4830 اور اسی مفہوم کی حدیث مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں ترمیزی کتاب العلم نسائی کتاب الزکت ابن ماجہ کتاب المقدمہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں چار جگہ پر اور دارمی میں کتاب المقدمہ میں دو جگہ پر یہی سب موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نئے کام کا اور برے نئے کام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو برا نیا کام ایجاد کرے گا اس کے لیے گنا ہے اور جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں گنا لکھا جائے گا اور اچھا نیا کام ایجاد کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا من سنت اسلامی سنت حسنت جو اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرے جو کہ اچھا ہو فمیلا بہا باد اور ایسا طریقہ ایجاد کرے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کیا جائے بعد میں کتب لہو مثل اجری من عمل بیاہ تو جتنے اس کے بعد عمل کریں گے تمام عمل کرنے والوں کے عمل کا ثواب نیا کام ایجاد کرنے والے کے نام عمال میں لکھا جائے گا ولا من اور عمل کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اسی اصول کے تحت بزرگان دین نئے نئے کام جو شریعت کے اصولوں کے مطابق تھے ایجاد کرتے رہے اور آج تک یہ نئے نئے کام جاری و ساری ہیں مثلاً صاحب کلام علیہ مریدوان کے زمانے میں فارس روم اور یہ کئی ممالک فتح ہوئے مگر جمعہ کا خطبہ عربی میں ہوتا تھا جمعہ کے خطبے سے پہلے کوئی مادری زبان میں واز نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا آج پوری دنیا میں وہ ممالک کے جن کی زبان عربی نہیں عربی میں خطبہ دیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ اردو میں یا جو بھی مادری زبان ہو اس میں واض کرتے ہیں یہ کام نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا مگر یہ کام ہے تو نیا مگر اچھا کام ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے اسے بھی دکہ حسنا کہیں گے اسی طرح بعض جگہ پر یوم فرقان منایا جاتا ہے ستر رمضان مبارک کے وہ غزوہ بدر کا دن ہے یوم صدیق یوم فاروق یوم عثمان یوم حیدر یوم امیر معبیہ منایا جاتا ہے کہیں جلسہ سیرت النبی ہوتا ہے کہیں محفل میلاد مصطفیٰ کہیں محسن انسانیت کانفرنس تو کہیں کسی اور نام سے جلسہ کسی اور نام سے دین کا پروگرام کہیں نور قرآن نشست کہیں خوشگوار زندگی پروگرام کہیں پر بہار زندگی پروگرام رمضان مبارک میں جو خلاصہ طرحی بیان ہوتا ہے قادری الان میں جیل چورنگی کے پاس اس پروگرام کا نام رکھا جاتا ہے یادگار رمضان پروگرام سال میں ایک دفعہ ربیع اسانی کے مہینے میں نور قرآن کانفرنس ہوتی ہے جس میں پورے ملک سے علما و مشاعر تشریف لاتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں قرآن سمجھنے کا ذوق و شوق بیدار ہو تو یہ سارے کام نئے ہیں اس انداز میں دین کا کام کرنا اس انداز میں یوم منانا اس انداز میں واضح کرنا صحابہ کرام سے رسول اللہ سے ثابت نہیں مگر چونکہ یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں رسول اللہ اور صحابہ نے منع بھی نہیں کیا یہاں یہ بالکل درست ہے ایک سال میں ایسا اجتماع بھی ہوتا ہے جو بالکل مخصوص تاریخ میں ہوتا ہے نومبر میں اور پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے بتائیے کیا صحابہ کرام نے تابعین نے بزرگان دین نے حج کے علاوہ کوئی سالانہ اجتماع کیا کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر ہمارے دل میں دین کی تڑپ ہے اسی طرح سیرت النبی کانفرنس کے بڑے جل ربی الاول کے مہینے میں ہوتے ہیں اگر کوئی میسج بنا لے اس کا اور کہے کہ اے یوم صدیق یوم فاروق یوم عثمان یوم حیدر منانے والوں اے یوم فرقان منانے والوں اے جمعے کی نماز سے پہلے خطبے سے پہلے اردو میں یا دیگر مادری زبانوں میں باز کرنے والوں اے سال میں ایک سالانہ اجتماع کرنے والوں یا ربی الاول کے مہینے میں سیرت النبی کانفرنسیں کرنے والوں یہ بتاؤ کہ صدیق کے اکبر کے زمانے میں حضور کے زمانے میں تریسٹھ مرتبہ ربی الاول آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں دو مرتبہ آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں دس مرتبہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بارہ مرتبہ حضرت علی کے دور میں چار مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بیس مرتبہ تو اس طرح اور دیگر صحابہ کرام کے نام یاد ہوں مثلاً بدر کے تین سو تیرہ کے نام ہو ہر نام کے آگے ہم کہیں کہ کیا انہوں نے یہ کام کیا جب انہوں نے کام نہیں کیا تو کیا رسول اللہ کی محبت سیرت کی محبت دین کی محبت صدیق اکبر کی محبت یوم فرقان کی محبت دین کی تبلیغ کا جذبہ تم میں زیادہ ہے یا ان لوگوں میں زیادہ تھا تو یہ چیزیں ہر چیز مناسب نہیں یہ ایسا ہی شخص کرے گا کہ جس نے دین کے اصول کو نہ سمجھا اور مقصد یہ بھی نہیں کہ میسج بنایا جائے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد آباد ہو جائیں درس قرآن عام ہو جائے لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بدت کے بارے میں غلط تاثرات قائم کر دیے تو مجبوراً یہ باتیں کرنی پڑیں ورنہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین کے قریب کیا جائے یہود و نصارہ کے خلاف ان کو تیار کیا جائے دشمنانی اسلام کے خلاف ان کو مضبوط کیا جائے تحجد کی فضائل بیان ہو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بیان ہو توبہ میں کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کا بیان ہو ہم موت سے غافل کیوں ہیں آج مسلمانوں میں بے راہ روی کیوں ہیں دشمنیاں کیوں پائی جاتی ہیں نفرتیں کیوں پائی جاتی ہیں بڑوں کا ادب کیوں نہیں چھوٹوں پر شفقت کیوں نہیں پڑوسیوں کے حقوق کیوں ادا نہیں کیے جاتے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ مختصر زندگی قول و فعل کے تضاد سے کب پاک ہوگی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر لیکچر ہوں اس پر بیانات ہوں اور مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے خلاف تیار کیا جائے ہم نمازوں کی پابندی کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں اتنی کسرت سے پڑھیں کہ کسی کہنے والے نے کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پاک پڑھو گے تو درود والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیار فرمائیں گے اور روایت میں آیا کہ جو کثرت درود پاک پڑتا ہے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکتیں اسے بھی ملتی ہیں اس کی اولاد کو بھی ملتی ہیں اولاد کی اولاد تک یہ برکتیں جاری رہتی ہیں روایت میں یہ ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں لیکن جس گھر میں درود و سلام پڑا جاتا ہے گھر میں بلائیں نازل نہیں ہوتے جب ہم کثرت سے درد پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری الجھنے دور ہو جائیں گے اور شرعی اصول بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور رسول اللہ کی محبت سے ہمارا دل روشن و منور ہو جائے گا ایک کیسے باہر شریف مسجد بھادرآباد سے اب ضرور حاصل کریں جس کا عنوان ہے آپ کا گھرانہ جنتی ہو سکتا ہے اس درود و سلام کی فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ایسے ایسے فضائل ہیں کہ ان شاء اللہ آپ گھر والوں کو جمع کر کے سنائیں گے تو گھر کا ہر فرد نماز کا پابند ہو جائے گا درود و سلام کی کثرت کرنے والا ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا ایک ریم مالک ہمیں خود بھی اس کیسٹ کو سننے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما اس کے علاوہ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے الحمد سے لے کر ناس تک مسلمان ترجمہ سنے تفسیر سماعت کرے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں وہ قرآن کی نور کی برکتوں سے دور ہو جائیں الحمدللہ دو سیڑھیوں پر مشتمل پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر آسان انداز میں موجود ہے یا باہر شریعت مزید سے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک آجزانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اگر ہو سکے تو بیس منٹ پچیس منٹ کے لیے جمع کریں روزانہ اور یہ سی ڈی لگا دیں قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی اور قرآن پاک کھول کر تمام بیٹھ جائیں قرآن کو چھونا بھی عبادت دیکھنا بھی عبادت اور سی ڈی سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں انشاءاللہ دیکھیں کہ گھر میں کتنا بڑا انقلاب آئے گا محبتیں عام ہو جائیں گی بڑوں کا ادب ہوگا چھوٹوں پر شفقتیں ہوں گی برائیاں ختم ہو جائیں گی آخر میں یہی التجا ہے کہ آپ دو رکعت نفل حاجت کی پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا ایمان محفوظ رکھے کہ اگر خاتمہ بالایمان ایمان ہوا تو انشاءاللہ اللہ دونوں جہاں سمر جائیں گے اور اگر مرتے وقت کسی کا ایمان سلب کر لیا جائے تو اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا تو آپ دو رکا نفل حاجت کی پڑھ کے یہ بھی دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم